بسم اللہ الرحمن رحمان حتى تعلموا ما تقولون في مقام آخر ولا تكن من الغافلين گئی آ کے مسپتا تلے بکری سما ہو مولا ناظری دوستوں بزرگان دین علماء ربانی اہل تصور کے نزدیک بلکہ دین سے تعلق رکھنے والے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 اس حاضری قلب کا مانا کیا،, کیا مانا حاضری قلب کا مانا نا, نا, نا جو بزرگان لا, دین نے لکھا, لکھا نا, نا ہے خصوصا امام میں غزالی رحمہ اللہ علوم الدین شریف میں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 اور بدن, اور بدن کے بدن ساتھ بدن جو کر رہا, رہا, رہا یعنی, یعنی قول, قول اور فعل ان کا علم ان, ان کی طرف توجہ ہو ہو زبان, زبان سے جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی مطلب کو سمجھ رہا ہو اس کی طرف توجہ بدن سے جو کام کر رہا ہے اس کا بھی علم ذہن میں مین مین توجہ اس می کی طرف, او کی طرف نماز مختلف اذکار مختلف ذکروں اور مختلف کاموں کا مجموعہ ہے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 یہ مطلب نہیں ہے اگر نماز میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے خیال کسی کے कि خیال, خیال آنے کی ممانعت, ممانعت, ممانعت ہوتی اور نماز کو تمام خیالات سے خالی کر کے یعنی دل کو دل تمام خیالات سے خالی کر کے صرف اللہ پر لگانا ہوتا تو نماز مختلف ذکروں کا مجموعہ نہ ہوتی صرف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اول سے آخر تک ایک ہی ذکر ہوتا کیوں تاکہ زبان بھی اس میں مصروف ہوتی اور دل بھی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 حصوری قلب کا یہ مانا ہے کہ خیال صرف اللہ میں مصروف رہے جیسے عام دجال نشئی پیر مدعی قذاب درویش فقیر بن کر بیٹھے ہوتے ہیں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 اسی طرح نماز بھی زندہ مردہ <متھتم> آپ فرماتے ہیں انہا ولا کی جما سو جمل فرمایا نے بتھیری چھ گلا چھ چیزاں دسنا فرمایا اے نماز دی زندگی پوری کرنے کافی نہیں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 میو <میدنس> <میدنس> جی خلافت لبھی ہے نماز کا ترجمہ نہیں تو آتا نماز, نماز ولی ہوتا ہے وہ تو حضوری قلب تو بغیر نماز نہیں پڑھتا تو حضوری قلب کا آغاز ہوتا ہے ماں سمجھنے سے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 سبحان اک و حمد پھر آگے سج رکو میں چلے گئے تسبیحات ہیں سجدے میں چلے گئے تسبیہ ہاتھ ہیں ایسے ہے نا پھر تشہد ہے اس میں سلام ہے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 جن کی مکمل لکھی جاتی ہے ہماری سڈے دی تو دسواں دس لکھی جاتی بڑی گل ہے میں آپ پڑھ کے تے ہونے اندروں رو رہا سا کہ یہ تے لکھی چی جی کو نہیں کدو اسے ایویں تڑے پھرنے واقعی جن دی سمجھ ہندی ہے نا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 مبارک, مبارک کا اصل کتابوں کا حوالہ آپ کو سنا دیا مجد ہے میں نے جو پڑھ کر سنائی ہے وہ اتحاف السادت المتقین امام مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ احیاء علوم شریف کی شرح خیر بات کو سمجھنا میرے بھائی اب نماز کتنے ذکر مجموعہ ہے پتہ لگ گیا کہ نہیں لگا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 فرد کی فرض پہلی فرض دو میں, دو میں دو سنت نفل سب میں, میں باقی رہا وہ صورتیں دوسری یا آیتیں آیت آیت تین یا آیت ان سے زیادہ تو یہ نفل اور سنتیں تمام میں ساری رکھا تم ضروری ہو رہا فرد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 اس کی شرارتوں کے قصے ہیں باب آدم, آدم کے وقت اس نے یہ کیا فلاں وقت اس نے یہ کیا فلان, کیا، فلان؟, فلان،, فلان،, فلان ایسے ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ ہے فرشتوں کے قصے ہیں سابقین انبیاء کے قصے ہیں فران کے قصے ہیں کہ نہیں ہے ہامان کا ذکر ہے نام لے کر آتا ہے نام کے بغیر بھی نہیں آتا یا ہامان ابن لی ہا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 قرآن پاک, پاک جب رکھا آن قرآن آن کی تلاوت, آن تلاوت آن جب نماز میں ضروری کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے مطلب توجہ ذرا اس کا آن یہ آن مطلب آن ہے آن کہ آن اللہ آن تبارک و تعالی فقط ایک ذکر ایک ذکر جمع کر کے اس نے نماز نہیں بنائی دوست اپنے ذکر اپنے دوستوں کے ذکر اپنے دشمنوں کے ذکر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 بات کو سمجھنا لفظوں کے ساتھ کیا ہے اور مانے کے ساتھ خیال جانا ہے یہ تو پکی بات ہے تکلیف مالا یو تاس ممکن اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا یعنی کیا مطلب کہ بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے یہ اللہ کی شان نہیں ہے بات کو سمجھنا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 اس کو منظور ہوتا تم کہ تم یہود نصارہ کی طرف نماز میں خیال مت لے جانا تو وہ یہ رکھتا ہی زل کیوں, زل کیوں, کیوں, کیوں, اللہن کیوں اللہن اس کا مطلب ہے اس نے لازم کیا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 توجہ ذرا جو, جو شیطان کے جنوں سے حل ہیں حل اور کچھ لوگوں لگوں سے لگوں لگوں لگوں اس کا مطلب, مطلب, مطلب ہے کہ برائی, برائی, برائی, برائی کا خیال ڈالنے والے اور برائی کی طرف دعوت دینے, دعوت دینے والے شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جنوں سے ایک ہوتے ہیں انسانوں سے جو جنوں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا جو انسانوں سے ہوتا ہے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 کیوں کہ yes, وہ شیطان well, کا nou بھائی ہے جتنا ابلیس اور شیطان yes, دین جانتے ہیں اتنا ملا نہیں جانتے ایمان سے وہ دین کی ہر باریکی کو جانتا ہے جو شیطان ہے نا وہ دین کی ہر باریکی کیوں جانتا ہے ہر باریکی کو ظاہر بات ہے بھائی اس نے یا نیکی سے روکنا ہے یا بدی کروانی ہے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 اب سمجھنا بات کو یہ سارے ذکر اگلا ذکر آ گیا جب آریا آئی تشاہد کی اللہ تعالی کی تعزی میں ساری کر کے پھر آ گیا تھا سلام وائی اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب خطاب کے ساتھ ہمیں سلام کا فرما رہا ہے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 جہاں ہے وہیں نماز کو روک کر چلا جا رسول اللہ نے فرمایا مدین شریف کے بازار سے جا فلانی چیز لیا گیا چلا گیا چیز لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی آ کر واپس پہنچا جہاں روک کر گیا تھا وہیں سے آگے شروع کر لے نماز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 خیال آپ با تعظیم و اجلال کہ ان کا خیال تعظیم اور عظمت کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے گا چمٹ shулиgawa. جائے گا توجہ با تعظیم و اجلال ان کا خیال تعظیم و اجلال کے ساتھ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 ان کا, ان کا تو ان یہ حکم ہے ان کے لیے, لیے, لیے, لیے, لیے کہ نماز پڑھ رہے ہو وہ بلا رہے ہیں چھوڑو جاؤ اب نماز کا خیال ہی ختم اب رسول کا اور اس کے کام تھا مرے جب رسول سات لے جب بلا لیا نماز پڑی ہوگی اب نماز کو تو روک کر جا رہا ہے نماز کا خیال ادھر ہی رہ گیا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 بھابی دا مطلب یہ ہے جا ربھاوے ایتھے رہ گیا نا تو ایتھے آنی سی تین جہاں پٹھا چلا گیا کام خراب ہو گیا میں کشمیا تیا کہنا اصل میں بھی وہی بھابیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالی سے بھی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں توحید کے خصوصاً باب کے اندر اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں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 اور میں اور قسم خدا کی اٹھا, کی اٹھا کی کر کہتا ہوں اگر, اگر ان کا, ان کا بس, بس چلے, چلے، انہوں نے ان روزے کے گرانے کا تو انہوں نے لکھا ہے میرے پاس پورے عرب, عرب کی کتاب آئی ہے وابی کے وابی سعودیہ سب کی موہرے ہیں اتبرک اس کتاب کا نام ہے انہوں نے لکھا ہے اگر اگر ان سنیوں کا خوف نہ ہوتا قبر پرستوں کا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 نماز میں خیال جو, جو ذکر رکھے ہیں جن جن کا ذکر ہے جس جس, جس جس طرح ذکر طرح ہے اسی طرح ذکر جس طرح ذکر ہے اسی طرح کا خیال لانا ضروری ہے حضوری یہ قلب ہوتی تب حضوری کلب ہاں اگر دشمن یہودیوں کا ہے تو غضب والے خیال کے ساتھ عیسائیوں کا ہے گمراہی کے خیال کے ساتھ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 خلد، خلد. آخر, آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, چاہتا ہوں کہ رازیل دہلوی نے یہ کہا ہے کہ صرف ہمت بس ہوئے شیخ شیخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی ہمت اور خیال کو خرج کرنا صرف کرنا لگانا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 تو کھینچ کر خیش کیا لے جائے, جائے جا گا پھر وہ ہی شرک ہے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 کسی اللہ کے رسول کو ملی ہے اور وہ رسول معظم ہیں ان کی, کی تعظیم دل, دل میں رہتی, رہتی اول سے دل آخر ان کو رسول سمجھنا اور رسول سمجھنا اور معظم ساری کائنات مخلوق سے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 سڑتے ری انہوں کے اندر وڑ کے بھی کوئی نہیں ویختا انہوں کے اندر وڑ کے میں ویخ لیا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 حضور دے جوڑے پاک دے دے اندر دا. کسے کلام دی دے دے. کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جانے اے جو ذرات چشدی کے منہ چ نکل آئی سر غلط نہیں غلط آخر انسان گلتی یہ اے سر دیا گلا سنیا نے چنگیاں ستری میرے ہون متی دیا میں فائدے دی.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 لیکن اس اسلامی دستور اور قانون اور اسلامی ترتیب کے برخلاف وہاں بھی سبھی اس کا کیا عقیدہ ہے کہ میں خود بزرگ ہوں مجھے کسی بزرگ کی حاجت نہ تمہیں حاجت ہے لہذا ترج میں اٹھاؤ خود پڑھو اور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 समझ आई के नहीं, नहीं लगेगा टिकट के नहीं अगले जाट लग जाए उतरी दे पढ़ अपने आप ओ, मालूम होया सकूली भी लांती पुठे तरीके से चल दिया वहाड़े भी आने बुद्ध पढ़ो आसान्या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 سب کیا حکمت کی بات ہے <تصحنت> ایمان <تصحنت> سے ادھر دیکھ <تصحنت> اللہ تعالی کے <کی> فضل سے ہم <تصحنت> کیوں ہدایت پر پائیں <تصحنت> اور ہدایت <تصحنت> دنیا کو دے رہے ہیں <تصحنت> کہ ہم نے <تصحنت> اپنا <تصحنت> عقیدہ قرآن <تصحنت> و حدیث اور <تصحنت> کتابوں سے نہیں بنایا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 بات سمجھ اس وجہ سے, اس سے, یہ ہوجات ہوجات اس سے है। है. لہذا میرے بھائیوں خبردار ہم کتابیں پڑھنے سے روتے ہیں ہمارا بس چل جائے ہم مرلہ کے ہاتھوں سے کتابیں چھینی بازاروں سے کتابیں اٹھا لیں کسی کو پڑھنے نہ دیں سب کو सب کہے, کہے پہلے آؤ بزرگوں کے پاس دین سیکھو بعد میں کتاب دینا وہ بولو اے سمجھ نہیں آئی بات کی اسی وجہ سے سجائی ماں محمد نمبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خبردار کہیں हदीस से कोई मसला ऐसा ना निकाल बैठना जिसके अंदर तेरा, तेरा कोई इमाम ना हो समझ नहीं आ डोमरे क्या फरमाया इमाम आप बोलो हो हो बोलते नहीं बरो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 بعض لوگوں کو لوگوں سنانا اور بعض کو نہ سنانا, سنانا, سنانا اس کے متعلق باب ہے بخاری شریف میں باب ہے کہ <elsewhere> علم کی بعض باتیں کچھ لوگوں کو بتانا, بتانا, بتانا سنانا اور کچھ کو نہ سنانا کیوں کرا ہے یا اللہ یا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 توج فرمایا با ایسی باتیں جو لوگوں کی ذہن میں را... ایسی, ایسی مشتبے ہو, ہو جائے اور وہ سمجھ نہ پائیں ان کو چھوڑ دو نہ کرو ان کے ساتھ یہی مولا, علی, مولا علی, علی کے فرمان بخاری, بخاری کے علاوہ اور حدیث کی حدیث حدیث کتابوں میں ان زیادہ لفظوں کے ساتھ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 بھی پڑھی صحابہ نے پڑھی لیکن وہ اللہ تعالی کو ہمیشہ بے بس نہیں آ اب میرے بھائی باپ کو سمجھنا اس کا مطلب ہے تمام حدیث بیان کے قابل نہیں ہے اور سنو خود رسول اللہ کی حدیث سے سنا چاہتا ہوں سنا دوں وہ بھی وہ بھی بخاری شریف کے حوالے سے بخاری شریف کا وہی باپ جو آپ کے سامنے پڑا حضرت معاذ نے جبل اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ابن جبل یا ابن جبل یابل کال رسول اللہ وہ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 یہ مکرو سمجھا ہے امام احمد بن ہمبل نے کیوں, کیوں, کیوں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 لالت <تصح interrupted> جی دی دی عوام لوکان تک یا بے سمجھ جزرگوں سمج کو لیں استفا کا لانتی لعنت پڑے جی تیری کتاب یہ کتاب شرک ہے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 حیسا فرمانے صاحب اور فرمانے امام امام کے فرمانا دا مانا دس گئے نرماندے نے آمابے لاک خالسا سکھ کرنی